اور یہ جو تین بہترین زمانے ہیں ان زمانوں میں نبی علی السلاط اسلام کے یوم ولادت کو بطولِ عید بطول تہوار بطول جشن نہیں منایا گیا اس سے بھی پتہ چلا کہ یہ عمل غلط ہے اور پھر آپ علیہ السلاط اسلام فرماتے ہیں ترمدی شریف کی حدیث ہے نمبر ہے دو ہزار چھ سو سکس فور ون کہ میری امت تہتر فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی سب کے سب جہنم میں جائیں گے صرف ایک جنت میں جائے گا ایک جہنم سے محفوظ رہے گا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 نبی علی السلام کے زمانے میں دین نہیں تھی وہ بعد میں دین نہیں بن سکتی یہ اظہر کے اساتذہ میں بیٹھے ہیں یہ ساری دنیا میں میلاد ہوتا ہے مناتے ہیں ڈاکٹر صاحب بڑے فخری انداز میں کہتے ہیں کہ میرے دھائیں بائیں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ عرب ہیں شام کے ہیں مصر کے ہیں اور یہ بھی عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قائل ہیں